اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں ناؤہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں